بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہام تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ہام یہ کتاب خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے ما خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا عم اُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ہم نے آسمانوں اور زمین کو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 ہم یقولون افتراه قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فيه کفا به شهیدا بینی وبینکم وهو الغفور الرحیم کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو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 تم این دو تم بہی و شاہد شاہدنی اسرو علا می فن وم اولا دل قو کہ بھلا دیکھو تو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 یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے بات ہو سلا سونا شہ اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وأن أعمل صالحا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 وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّقَدْ أَنْ عَلَيَّ أَن تَفْعَلَ ۖ إِنَّ أَمْرَ أَبِيكَ لَمِنْ ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَلَا أَقُولُ لَهُ اللَّهِ شَيْءٌ ۖ مَا الْحُكْمُ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 تم کوئی بات کمفی حیاتی کم دنیا وا کم بہا فل بل تم تسط نفل اوگیر فل اوگ بی غیر الحقاق تم تب سکون اور جس دن کافر دوزب کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا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 اللہ لیکن من انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کو ہے اور میں جو بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن تم نادانی میں پھنس رہے ہو فلم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 نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے كل شيء ربها فأصبحوا لا مساكنهم نجزل قوم المجرمين ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُم مائم مَكَّنَّا كُم وَجَعَلْنَا لَهُم سَمْعًا وَأَبْصَارًا اد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 اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے اور انہیں کان اور اور دل دیے تھے تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز سے استحضا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى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 اولیا کف اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو آجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے یہ لوگ سری گمراہی میں ہیں اولم عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ کدی کیا انہوں نے نہیں سمجھا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 تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن یہ قرآن پیغام ہے سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے